اَںلحمد للہ وسلام علّہ رسول اللہ وعلى آله وصحبه اما بعد فاعوذ من يا الناس ولا علیہ وصحب ادمعین اماں بادف فاعدب اللہ منشیفان الرضیم یا کلو مما في ارد حلالن طیبہ ولا تب خطوات شعیفان اِنحول ادوب مبين. اِنما یا عر قم رسو اے بلفاشا ون تقولو اللہ امالا تعلم یا ایس اے لوگو کلو تم کھاؤ مما فل عرض اس سے جو زمین میں ہے حلالن طیبہ حلال پاکیزہ ولا تبع اور نہ پیروی کرو تم خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انحو بے شک وہ یعنی شیطان لکم تمہارے لیے ادبن دشمن ہے مبین کھلا انما یمرکم سوائے اس کے نہیں کہ وہ حکم کرتا ہے تمہیں یعنی شیطان بسوے برائی کا ولفحشائے اور بے حیائی کا و عنتقولو اور یہ کہ کہو تم اللہ اللہ پر ماں وہ چیز لات جس کو تم نہیں جانتے پیچھے اللہ کی الوحیت کی دعوت دی گئی پھر ربوبیت کے دلائل پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی الوحیت کو بیان کیا گیا اور سب کو دعوت دی گئی کہ تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو کیونکہ وہ اکیلا ہی تمہارا معبود ہے معبود برحق اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے الہ ہیں وہ سب باطل ہیں یہ ذکر کیا گیا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں جو حلال ہیں اور طیب ہیں ان کو تم نے کھانا ہے گویا کہ الوحیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ ساری شریعت شامل ہو جاتی ہے احکام شریعت اسی کا حصہ ہے اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا معاملہ واضح نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی جائے گی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہہ دیا اس کو حلال نہیں مانا جائے گا جس کو حرام کہہ دیا حرام نہیں مانا جائے گا اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں عوامر ہیں اللہ کی طرف سے ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا نواحی جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان سے رکا نہیں جائے گا تو اس وقت تک الوحیت کا دعویٰ بے سوت رہے گا تو یہ ساری چیزیں اللہ کی توحید ہی سے وابستہ ہیں اللہ کے احکام کو ماننا عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پختگی اختیار کرنا عبادت صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے کا اسبات صرف اس بات سے نہیں ہو جاتا کہ ہم اللہ کو سجدہ کریں اللہ کے لیے قیام کریں اللہ کے لیے رکوع کریں اللہ کے نام کا ورد وظیفہ کریں ذکر کریں صدقہ کریں جو عموماً عبادات کے معنوں میں مانا جاتا ہے صرف یہی چیز اللہ کی الوحیت کا اس بات نہیں کر دے گی یا عبادت کا مقصد پورا نہیں ہو جائے گا بلکہ عبادت بہت جامع چیز ہے کہ انسان کا جمی امور معاملات اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائیں اس میں انسان کا ذاتی معاملہ اس کے اجتماعی امور حتیٰ کے سیاسی امور معاشی امور سماجی امور سب کے سب جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں ہر چیز کو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا جلنا سونا جاگنا دوستی دشمنی یہ سب چیزیں عبادت کے دائرے میں آ جاتی ہیں تو اللہ ایسا الہ ہے عبادت کا حق ہے اس کا کہ انسان کے ہر عمل کو ہی اللہ تعالی کی عبادت ہو جانا چاہیے جب انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے یہی ہے حقیقت میں اللہ کی توحید اور توحید ہی بنیاد ہے کہ ہر چیز اسی کے اندر شامل ہے پوری شریعت احکام شریعت توحید ہی کا حصہ ہے تو چونکہ پہلے توحید کی دعوت دی گئی اب مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جو اللہ کی الوحیت کا ہی اس بات کرتے ہیں تو اب پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ تم نے کھانے پینے میں حلال اور طیب چیزوں کی پابندی کرنی ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے جس کو تم اپنا الہ مانتے ہو اس کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کہہ دے اور کسی چیز کو حرام کہہ دے کسی چیز کو تمہارے لیے پاکیزہ قرار دے دے مفید قرار دے دے اور کسی چیز کو تمہارے لیے یعنی غیر مفید قرار دے دے یہ اس کا حق ہے اس کے حق کو ہمیں تسلیم کرنا ہے الہ ہے ہی وہ جس کا یہ حق تسلیم کر لیا جائے تو فرمایا یا دیکھیے عموماً مدنی صورتوں کے اندر خطاب یادین آمنو سے ہے آپ مدنی صورتوں میں خطاب جب بھی اور جہاں بھی عموماً پڑھیں گے یادین آ منو سے خطاب کیا گیا ہے مکی صورتوں میں الناس سے خطاب ہے لیکن یہ سورت مدنی ہے سورال بقرہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر خطاب ہے الناس پہلے بھی ایک دفعہ یہ خطاب گزر چکا ہے تیسرے رکو کا آغاز اسی سے ہوا تھا یا اے انسانوں تم عبادت کرو اپنے رب کی اور دوسری مرتبہ یہ خطاب ہے یہاں اس مقام پر یہاں بھی یا ایوہ الناس کا خطاب ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی دعوت دی گئی ہے اس وقت بھی یا ایوہ الناس کا خطاب ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں اور احکام میں سے بھی حلال کے حرام کے مسئلے کو بیان کیا ہے تو اس کے اندر بھی یا ائوناز کا خطاب ہے عمومی ختاب ہے سب انسانوں کے لیے خطاب ہے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر خطاب جو ہے یا سے کیا گیا ہے یعنی اس سے یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ جو حکم اللہ تعالی دے رہا ہے اس کی پابندی کسی محدود طبقے کے لیے کے لیے ہی کافی نہیں ہے صرف مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کی اگر پابندی کریں گے تو صرف انی سے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے ہیں جو بنی نو انسان کے لیے مفید ہیں سب کے لیے مفید ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اگر اللہ کے حلال کردہ چیزوں کی پابندی کی جائے تو تمام قوموں کے لیے انسانوں کے لیے معاشروں کے لیے سب کے لیے ہی مفید ہے اور اگر پابندی نہیں کی جائے گی تو بڑا نقصان ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر اللہ کے حلال اور حرام کی پابندی نہیں کی جاتی جن لوگوں نے خنزیر کو حلال کر لیا جنہوں نے سود کو حلال قرار دے لیا تو وہاں پھر دیکھیے کتنے نقصانات وابستہ ہو گئے ان چیزوں سے, خنزیر سے کتنی بے حیائی پھیلی ہے اللہ تعالی فطرت کا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کو کون سی چیز مفید ہوگی اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی تو ان سے جنوں نے خنزیر کو حلال کر لیا اور اس کو معاشرے کے اندر عام کر دیا ان کے اندر کتنی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور جنہوں نے سود کو حلال کر لیا انہوں نے انسانوں کے حقوق پر کتنے بڑے ڈاکے ڈالے اور کس قدر انسان کو ایک درندہ بنا کر کمزور لوگوں پر مسلط کر دیا تو یہ اللہ تعالی کے جو حلال و حرام کے ضابطے ہیں اگر ان کی پابندی کی جائے تو تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ بڑی ہی مفید چیزیں ہیں اور مسلمان تو کریں گے ہی کریں گے مسلمان تو ان کی پابندی کریں گے لیکن اگر سب ہی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ سب ان چیزوں کی پابندی کرنے لگے تو دنیا سے یہ ظلم و ستم خا خاتمہ ہو جائے حقوق کا غصب ختم ہو جائے اصلاح ہو جائے ان انسانی معاشروں کی اللہ اکبر تو اس اعتبار سے یہاں بھی یا سے خطاب ہے یعنی جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو ان کی وسط کے اعتبار سے ان کی اہمیت کے اعتبار سے ان کے فائدے کے اعتبار سے تو فرمایا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں ان کو کھاؤ لیکن کھاتے وقت استعمال کرتے وقت دو چیزوں کا خیال کرو حلال طیبا حلال ہونی چاہیے اور طیب پاکیزہ ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا نظام شریعت ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے جو پاکیزہ نہیں ہیں جو انسانی فطرت کے ساتھ گہرا تعلق فائدے کے اعتبار سے نہیں رکھتی چاہے اخلاقی خرابیاں ان سے وابستہ ہیں یا جسمانی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے ہاں جی طیب نہیں ہے پاکیزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال ہی نہیں کیا اللہ کی جتنی حلال کردہ چیزیں ہیں وہ سب پاکیزہ ہیں سب کی سب پاکیزہ چیزیں ہیں گویا کہ یہاں پاکیزگی سے مراد مفت نے مفید لیا ہے جو اس کی اس کے لیے مفید ہیں اس انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے مفید ہیں اس کی اخلاقی معاملات کے لیے مفید ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے میل جول ہے معاملات ہیں ان کے لیے جتنی مفید چیزیں ہیں ان وہ ساری چیز زنا حرام ہے ناپاک چیز ہے تو اس سے اتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اتنی تباہی آتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پابندی لگائی اس پابندی کو لگا کر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو بگاڑ سے بچا لیا یہ مطلب ہے اس کا اللہ اکبر اسی طرح کھانے میں پینے میں جو اللہ تعالیٰ کے حلال کے ضابطے ہیں حلال کے ساتھ پاکیزہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا پورا خیال رکھا ہے کیونکہ پیدا تو ہر چیز اللہ نے کی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ فائدے مند ہے یہ نقصان دہ ہے جی کچھ چیز کچھ چیزیں انسان ذاتی طور پر ان کو فائدے کے لیے دیکھتا ہے لیکن اجتماعی طور پر ان کا نقصان ہوتا ہے اللہ تو سب کا رب ہے وہ جبکہ کوئی ضابطہ مقرر کرتا ہے تو اس میں اس چیز کا پورا لحاظ رکھتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہی مجموعی طور پر مفید ہونی چاہیے تو حلال اور طیب چیزیں کھاؤ تم زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری خوراک اس کے پھانے کھانے پینے کے تمام چیزیں اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں زمین کے اندر رکھ دی ہیں آسمان سے تو بارش اترتی ہے پانی نادل ہوتا ہے پانی کے نادل ہونے کے بعد پودے سارے زمین سے اگتے ہیں خوراک کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان ساری چیزوں کو رکھ دیا ہے ہاں اب چونکہ یہ زندگی آزمائش اور امتحان کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے حلال اور حرام کے ضابطے مقرر کر دیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور رحمت بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگرچہ میں تمہارے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے حلال حرام کا ضابطہ رکھ رہا ہوں لیکن میرے حلال اور حرام کے ضابطے تمہارے لیے مفید ہیں انسانوں کے لیے مفید ہیں ان کے اندر بھی احکام شریعت کے اندر اللہ کی بہت شفقت ہے اللہ کی بہت رحمت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں بلا تو خطوط اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کے پیچھے نہ چلو شیطان کی باتیں نہ مانو اس کی اطاعت نہ کرو فرمایا اللہ تو تمہارے فائدے کی بات کرتا ہے اتنے جو ضابطے مقرر کر دیے ہیں ان ضابطوں میں تمہارے لیے انسانوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہر نقصان سے ہی اللہ تعالیٰ نے بچایا شریعت کے جو مقاصد ہیں نقصان سے بچانا اور فائدے کا رستہ دکھانا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوزخ سے بچانا انجام بد سے بچانا دنیا کے اندر بھی خرابیوں سے بچانا آخرت سے بھی خرابیوں سے بچانا یہ شریعت کے اندر اللہ تعالی نے اس عظیم مقصد کو قائم رکھا اب اس کو تباہ کرنے کی ذمہ داری شیطان نے لے رکھی ہے شیطان کیا کرتا ہے کیا چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کو نقصان سے وابستہ کر دے جی جن فائدوں کے دروازے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھولے ہیں وہ ان دروازوں کو بند کر کے شر کے دروازوں کو کھولے گا نقصان دی چیزوں کی طرف انسانوں کو امادہ کرے گا بے حیائی کی طرف آمادہ کرے گا برائی کی طرف لے کے جائے گا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ شیطان کام یہ کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو اور دیگر مفسرین کہتے ہیں بلا شیطان میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہیں ان سب چیزوں کو شیطان کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کر دیا ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے نہیں دیا یا جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں نہیں روکا اس کے علاوہ جو چیز بھی تم دنیا میں دیکھو گے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوگی یہ سب کی سب شیطان کی طرف سے ہوگی تمام نا یہ شیطان کرواتا ہے یہ اس اس کی تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی سب نافرمانیاں اس میں شامل ہو گئی چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہے معاملات سے ہے عقائد سے ہے اعمال سے ہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں تمام چیزیں خطوات شیطان کے اندر آ جاتی ہیں کہ اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی نافرمانی فرمانی کی اوپر لگائے قائل کرے وہ کوشش ہی اس بات کی کرے گا تو فرمایا کہ اس سے تم نے بچنا ہے شیطان سے تم نے بچنا ہے اللہ اکبر کیوں بچنا ہے انہو لکم مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ہاں جی آتا چھپ کے ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے اس کی دشمنی کو بیان کر دیا گیا ہے وہ ظاہر کھلا دشمن ہے یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں بلائی کی طرف لے کے چلے وہ تمہیں خیر کے طرف لے کے چلے نہیں وہ تمہارا دشمن ہے جی ان شیتان شیتان ہے ہی دشمن اس کو دشمنی سمجھو اس, کو اس کی کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ دشمنی نہیں کرے گا جی وہ دشمنی سے کبھی باز آئے گا ہی نہیں تو, تو فرمایا کہ اس کو دشمن سمجھنا اور اس سے بچ کے رہنا ہے یہ تمہیں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرے گا آگے اسی کی تفسیر آ رہی ہے اگلی آیت پہلی آیت کی تفسیر ہے فرمایا <تضحط> بسوء تقولوا ما لا تعلمون <تضحط> <تضحط> وہ تمہیں حکم دے گا وہ شیطان تمہیں حکم دے گا بسوا شاہ سو سے مراد اور فاشاہ سے مراد یہ اس کی متعدد تفصیلیں کی گئی ہیں سو سے ایک تفسیر یہ ہے سیاحت چھوٹے گنا صغیرہ گنا اور فحشا سے مراد کبیرہ گنا کبیرہ گناہ گناہوں کی دو ہی قسمیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ کچھ کبیرہ گناہ ہیں ان کو بیان کر دیا ہے ایک حدیث میں سات کا ذکر ہے کسی میں زیادہ کا ذکر ہے متعدد چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کی جتنی نافرمانیاں وہ سب سغیرہ ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں وہ کبیرا ہیں اور جو بیان نہیں کی گئی اور اللہ کی نافرمانی کے ذمن میں آتی ہیں وہ سب صغیرہ گناہ میں شامل ہو جاتی ہیں ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ شیطان کی کوشش ہے کہ وہ تم سے صغیرا گناہ بھی کرواتا رہے اور تم سے کبیرا گنا بھی کرواتا رہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ چھوٹے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں اس میں کیا حرج ہے کوئی مسئلہ نہیں معمولی بات ہے چھوٹی چیز ہے وہ اس کا یہ طریقہ کار ہے یہ ڈھنگ ہے اس کا غیر محرم عورت کو دیکھنے میں کیا حرج ہے اللہ نے دیکھنے کی چیز بنائی ہے اللہ کی جتنی خوبصورت چیزیں ہیں وہ سب دیکھنے کے لیے ہیں اور عورت کی طرف انسان کا طبی طور پر میلان ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ عورت کو مرد پسند کرتا ہے تو اس میں دیکھنے میں کیا حرج ہے بھائی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں آج بہت ساری دنیا ہے جو یہ کہتی ہے دیکھنے میں کیا حرج ہے پھر بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے جی بس برائی نہیں ہونی چاہیے یہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے انسان حد سے نہ گزرے لیکن دیکھنا ملنا اور یہ پرتاپ کیا چیز ہے خام خواہ مقصد قسم کی, کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو غیر اہم قرار دے دینا معمولی سمجھ لینا یہ سارے دھوکے شیطان کی طرف سے ہوتے وہ پہلے ان چیزوں کی طرف ہم آدھا کرتا ہے یا امروکم بسوئے پہلے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کروائے گا اور ان کی ان غلطیوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے جی پھر انسان ہے نا وہ کرتا کرتا کرتا جب وہ یہ سارے کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر شیطان اس کو بڑے گناہوں کی طرف آمادہ کر دیتا ہے یہ سبحان اللہ آنکھ یہ پہلا دروازہ ہے زنا کا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے کان بھی زنا کرتا ہے جی فرج تو صرف تصدیق کرتی ہے اللہ اکبر جس کو زنا کہا جاتا ہے یہ انسان کی فرج سے اس آخری حد کو کراس کر جانا یہ تو صرف تصدیق ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے جو آنکھ کا زنا کر سکتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اس آخری زنا پر بھی پہنچ جاتا ہے تو شیطان کا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان رستوں پر ہی پابندی لگا دی کبیرہ گناہ کی طرف جانے والے جتنے رستے ہیں ان پر پابندی لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال ابین و ان الحرام ابین حلال بھی واضح کر دیا گیا حرام بھی واضح کر دیا گیا وبینهما امور المشتبهات کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں شبہ میں ڈال دیتی ہیں تو جو شخص حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ شبہ والی چیزوں سے بچ جائے جو شبہ میں پڑ جاتا ہے من وقا فی الشبوہات وقا فی الحرام جو شبہ میں پڑ جائے گا یعنی شبہ کیا ہے پتہ نہیں یہ حلال ہے پتہ نہیں یہ حرام ہے یہ اس کو کہتے ہیں شبے والی چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ شبے سے بچ جائے جو شبے سے بچ جائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا اور جو شبے والی چیزوں سے نہیں بچے گا اور ان کو آسان سمجھ کر قبول کر لے گا پھر وہ حرام سے بھی نہیں بچتا اللہ اکبر اور من شبہات فقد استبر علیہ دین ہی جس نے اپنے آپ کو شبہ سے بچا لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے شبے سے اپنے آپ کو بچا لیا فقت اسطبر ہی و اس نے اپنے دین کو بچا لیا جس نے اپنے آپ کو شبہ سے بچا لیا اس نے اپنے اپنے دین کو بچا لیا دین ہی و اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی عزت کو بچا لیا دین بھی اس کا بچ گیا عزت بھی اس کی بچ گئی اللہ اکبر بقا فی شبہات بقا فی الحرام اور جو شبہات میں واقعہ ہو جائے گا پڑ جائے گا وہ بالاخر حرام پر پہنچ جائے گا اور ہم حرام تک جا کے حرام چیزوں پہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے بچنے کا اپنے دین کو اپنے آپ کو اپنے ہر چیز کو اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو دیکھو عرض ہی جو فرمایا نا آپ نے فرمایا دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت کو بچا لے گا یہ بڑی جامع چیز ہے جس میں انسان کے اخلاق اخلاق عزت ہے انسان کی کردار عظمت ہے عزت ہے انسان کی تو جو انسان شبہات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور جو شخص شبے والی چیزوں سے نہیں بچتا نہ اس کا دین بچتا ہے نہ اس کی عزت بچتی ہے یعنی کردار کی خرابیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اعمال کی بربادیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا ایک پورا نظام بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے پھر شیطان کے حربے بھی سات وعدے کر دیے کہ وہ یہ حکم دے گا سو بلفاشا تو سو سے مراد ایک تفسیر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹے گناہ سیعات قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ سو سے سی آت اللہ اکبر اور فاشاہ سے مراد کبیرہ گناہ دوسری تفسیر اس کی قرطبی وغیرہ نے یہ کی ہے کہ سو سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کی سزائی غیر معین ہیں ان کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا گیا کہا گیا ہے کہ توبہ کرو وہ تو گنا ختم ہو جائے گا یا نیکیاں کرو نیکی کرنے سے گنا خود بخود ختم ہو جاتا ہے یعنی صغیرہ گنا جو ہیں یہ جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ عمل کیا جائے استغفار کیا جائے تو اتنے گناہ جھڑتے ہیں الحمدللہ کہا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اذکار آمال ہاں جی یہ روزہ مثلا ابھی پچھلے دنوں گزرا تھا عرفہ کا روزہ عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ دو سال کے گناہ یہ عرفہ کے روزے سے معاف ہو جاتے ہیں یہ موا... گناہ کون سے ہیں جو صغیرہ گنا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کے بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ گناہ خود بخود جھڑتے رہتے ہیں معاف ہوتے رہتے ہیں توبہ کے ساتھ گناہ ختم ہوتے ہیں تو یہ ایک ہے کہ ضابطہ اللہ نے اس کے لیے کوئی مقرر نہیں کیا ہے یہ سب سیاحت میں شامل ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جرائم میں گناہوں میں جن کے ضابطے اللہ تعالی نے مقرر کر دی ہیں ان کی سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں کچھ سدائیں کو دنیا کے اندر مقرر کر دی گئی ہیں کچھ سدائیں جو ہیں وہ آخرت میں مقرر کر دی گئی ہیں تو جن کے لیے سداؤں کے ضابطے مقرر ہیں وہ سب آشا میں آتے ہیں حدود کا جتنا نظام ہے یہ زنا ہے قذف ہے چوری ہے ڈاکہ ہے یہ ساری چیزیں یہ حدود کے ضمن میں جن کی سدائیں متعین ہیں دنیا کے اندر شریعت نے ایک ضابطے کے ساتھ مقرر کر دی ہیں یا مثلاً سود جو ہے بہت بڑی بڑا گناہ اس کو بیان کیا گیا اور اس کی صدا بڑی بیان کی گئی جو اور وہ اس کا تعلق انسان آخرت سے ہے آخرت سے ہے تو جو گناہ اس پر صداؤں کے ذابطے دنیا میں یا آخرت میں مقرر کر دیے گئے بیان کر دیے گئے وہ سب چیزیں فحشا میں آ جاتی ہیں ایک تفسیر یہ ہے Allah Allah. تو شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے دعوت دیتا ہے ترغیب دیتا ہے اس کی طرف آمادہ کرتا ہے بڑے بڑے حربے استعمال کرتا ہے تو یہ کام کرے گا تو تم نے بچ کے رہنا اس دشمن سے ہاں وہ انتقول مالا تالم اور شیطان کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے تو ہے نا گناہ کرواتا ہے گناہ کچھ سغیرہ ہیں کچھ کبیرہ ہیں اللہ اکبر ایک کام یہ کرواتا ہے کہ تم سے اللہ کی شریعت کے بالمقابل ہاں کیا کروائے گا نظام بنوائے گا طریقے ایجاد کروائے گا بڑے بڑے فلسفے کھڑے کرے گا کہ تم کہو اللہ کے بارے میں اللہ کے دین اللہ کی شریعت کے مقابلے میں تم دین بناؤ اس میں ساری بدت کا جو سلسلہ ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا شریعت قرار نہیں دیا تو جو چیزیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بیان کرنے کے بعد اپنے طور پر کوئی چیزیں ایجاد کی جائیں دین سمجھ کر ان کو بدت کہا جاتا ہے تو شیطان تم سے بدتیں کروائے گا شیطان تم سے دین بنوانے کی کوشش کرے گا بھائیو یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے اللہ اکبر اس زمن میں بڑی بڑی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نظام ضابطے مقرر کر دیے حقوق کا نظام اللہ نے مقرر کر دیا یہ اللہ تعالیٰ نے قانون کی بنیادیں واضح کر دی اب اس سے بالکل برعکس مقابلے میں قانون سازی کرنا جن قوانین کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا عوامر و نواہی بیان کر دیے حلال و حرام بیان کر دیے اور حقوق کا نظام اللہ نے مقرر کر دیا انسانوں کے آپس میں جو حقوق کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مقرر کر دیا جو اللہ کے حقوق ہیں انسانوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیان کر دیا تو شیطان کیا کرے گا کہ ان حقوق پر ڈاکا ڈالتا ہے جو اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ وہ اس میں بھی خرابیاں کرے گا نئے نئے مسئلے کھڑے کرے گا مثلاً اس کے لیے جو بہت بڑی مثال ابن کثیر نے اور دیگر لوگوں نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی تھیں ان ظالموں نے یہودیوں نے اس کو حرام قرار دے لیا ہاں جی مشرقین مکہ کیا کرتے تھے کچھ جانور کو جانوروں کو وہ حرام قرار دیتے تھے ان کو قابل احترام بنا لیتے تھے جس اونٹنی نے اتنے بچے دے دیے اتنی دفعہ ہاں جی اس کا دودھ پی لیا اب اس کو چھوڑ دو نہ اس پر سواری کرنی ہے نہ اس کا گوشت کھانا ہے یہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ سورا نام میں انشاءاللہ اللہ اس کی تفصیل آئے گی وہ وہاں بیان ہو جائے گی تو مشرقین مکہ بھی یہ کام کرتے تھے اسی طریقے سے یہودی بھی یہ کام کرتے تھے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا جو اللہ تعالی نے حرام کر رکھی ہیں ان کو حلال قرار دے دینا صلیبی بھی یہ کام کرتے ہیں خنزیر کو اللہ نے حرام کہا انہوں نے حلال کر لیا سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا انہوں نے حلال کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا یہ شیطان یہ کام کرواتا ہے شیطان ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا اسی طرح بندوں کے حقوق جو بندوں کے ذمہ حقوق العباد کا ایک نظام اللہ نے مقرر کیا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی رکھنے ڈال لیں جو جتنے شریعت کا قوانین کا نظام ہے اس کے بالمقابل نظام بنائے جائیں قانون سازیاں کی جائیں اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت سخت بات ہے میرے عزیز بھائیوں جو پارلیمنٹوں کے اندر قانون سازی کی جاتی ہے اور ان قوانین کی بنیاد پر انسانی معاشروں کو پابند کیا جاتا ہے اس میں مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ قوانین کیا اللہ کی طرف سے ہیں کہ ان کہاں ایسے بھی قوانین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اپنا قانون بناؤ ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اس کے صرف اہم بنیادی ضابطے بیان کر دیے ہیں لیکن تدبیر کے اندر تمہیں اجازت دے دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے مثلا آپ نے کاروبار کرنا ہے کاروبار کے اندر حلال حرام کی پابندی یہ ایک قانون ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی روزمرہ کی ڈیلنگ ہے اس کے لیے اگر آپ ضابطے بنانا چاہتے ہیں تو بنا لے جی ہاں یہ بائی لاز ان کو کہتے ہیں بائی لاز ان کو بنائے شریعت اس سے نہیں روکتی لیکن اس کے اندر نظام یہ ہے پابندی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حلال و حرام کا معاملہ جو ہے اس سے مجروح نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر اس ضابطے کے اندر رہ کر آپ یعنی جو تدبیری قوانین ہیں نظام ہیں ضابطے ہیں وہ مقرر کریں سیاسی چیزیں ہیں آپ حکومت کیسے چلائیں گے معاملات کو کیسے چلائیں گے کچھ ضابطے مقرر ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ ضابطے مقرر کر سکتے ہیں بائی لاز آپ بنا سکتے ہیں معاش اور عموماً وہ چیزیں جو حالات کے اعتبار سے بدلتی ہیں معاملات کے اعتبار سے ان میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں تطور ہوتا رہتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں تو ان چیزوں میں تدبیریں کرنا اور ان تدبیروں کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانا اصلاح کرنا یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ظلم نہ کر سکے کوئی زیادتی نہ کر سکے کسی کا حق مار نہ سکے اس کے لیے اجتماعی طور پر جو نظام چلایا جاتے ہیں اس کے اندر جو بائی لاز بنائے جاتے ہیں اللہ تعالی کی شریعت نے ان کی اجازت دی بس ضابطہ اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ انفی معاشیت کہ جہاں اللہ کی معصیت ہے وہاں کوئی قانون نہیں ہے وہاں کوئی کسی بات کو تسلیم نہیں کرنا جی چاہے وہ مجموعی طور پر وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے کوئی ضابطہ بنا لیں لیکن اللہ کے قانون کے بالمقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے چاہے کچھ لوگ مل کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ضابطہ تقویز کر لے لیکن وہ اللہ کے اللہ کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہے رسول کے بیان کردہ ضابطے کے خلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے ہاں اس دائرے کے اندر رہ کر تدبیری طور پر آپ جو ہیں کچھ ضابطے مقرر کرنا چاہیں کاروباروں کے اعتبار سے یہ, یہ ان چیزوں کی اجازت ہے یہ ایک پورا اللہ اکبر لیکن اس کے خلاف قانون سازی کرنا ایسے قوانین واضح کرنا کہ جس کے جس کے ساتھ حلال و حرام کے ضابطے ہی تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں سود کی سود کی حرمتی ختم ہو کے رہ جائے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس حرام کی اہمیت ہی ختم ہو کے رہ جائے معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جائے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلا جائے ایسے قوانین کا سہارا لے کر معاشرے جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو جائیں ایسی چیزیں جو ہیں یہ ہے انتقولوا علی اللہ ما لا گویا کہ وہ تمام قانون تو قانونی ڈھانچے قانون سازی کے وہ سارے ضابطے جو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے خلاف ہیں وہ سب کے سب اس زمن کے اندر ا جاتے ہیں انتقولوا علی اللہ ما لا تعلمون شیطان صرف بدکاریاں نہیں سکھاتا شیطان صرف چند اعمال کے اندر خرابیاں پیدا نہیں کرتا وہ تو بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے وہ وہ شریعتیں بنوائے گا تم سے قانون بنوائے گا تمہارے ہاتھوں سے فلسفے بنوائے گا تم سے نظام کھڑے کروائے گا تم سے یہ سیاسی نظام بنا کے ہم نے پیش کر دیا یہ معاشی نظام بنا کر ہم نے پیش کر دیا اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے کی شریعتوں سے دور اور علم سے ناواقف کورے اور سلیبیوں یہودیوں کے شاگرد پھر آ کر باتیں کیا کرتے ہیں بتاؤ جی کیا اللہ کی شریعت میں کوئی سیاسی نظام ہے بتاؤ نا وہ کیا ہے کیا اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے بتاؤ نا کیا ہے تاکہ ہم اس کے اندر کیڑے نکالیں یہ ان کا طریقہ ہے یہ ان کا طریقہ ہے یہ میں آپ... یہ ہے وہ چیز بان تخورو اللہ مالا اللہ اکبر کچھ تو عرب کے جاہل تھے بردو تھے شیطان نے ان کو لگا کے حلال و حرام کے ذابطوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور کچھ اس دور کے پڑے لکھے یہ دانشور یہودی صلیبیوں سے ان استادوں سے پی اچ لی کی ڈگریان لے کر آنے والے اللہ کی شریعت میں تشکیق کا مرض پیدا کرنے والے خود اس مرض میں مبتلا ہونے والے شریعت کی ایک ایک ذابطوں کو توڑنے کے لیے قوانین وضع کرنے والے یہ سب اس آیت کی ضمن میں آ جاتے ہیں فرمایا یہ کام تم سے شیطان کرواتا ہے وہ انتخلو اللہ دیکھو بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں میرے عزیز بھائیو آج جتنا بگاڑ ہے مسلمانوں کے اندر مسلمان ملکوں کے اندر وہ انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہے سیدھے ہو کر مان کر اللہ اپنی اللہ کی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو بالکل پیش کر کے قبول کر کے جب آپ چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے کی معیشت اسلامی ہو جائے تو آپ ہو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لوگ چاہتے کیا ہیں کہ سود بھی ختم نہ ہو نہ بینکوں سے سود ختم ہو نہ یہ جو ہماری فیکٹریاں اور ہمارے کارخانے ہمارے یہ بیرونی جو ہمارے ہمارے معاملات قرضوں کا لینا اور ان بنیادوں کے اوپر اپنے ملکوں کا نظام ودا جو ہم نے کر لیا ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے اس دائرے کے اندر رہ کر آپ ہمیں بتائیں کہ اسلامی معیشت کیا یہ مالا تعلم یہ سارا کچھ باقی رہے یہ سود باقی رہے بینکوں کے یہ نظام باقی رہے معاشروں کے یہ ڈھانچے اسی طرح باقی رہے ہمارے سیاسی نظام اور ان, ان سیاسی نظاموں پہ جو ہمارے اجتماعی ڈھانچے ہیں اور قانون سازی کے نظام ہیں جو ہم نے وضع کر لیے ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں ہاں ہم ان ساری چیزوں کی موجودگی میں اسلام کو بھی اس کے اندر شامل کر کے اس کو اسلامائز کر دیں ایک ایک اصطلاح ہمارے ہاں بڑی استعمال ہوتی ہے اسلامائزیشن یہ کچھ مصری فلسفیوں نے عزر کے فلسفیوں نے یہ اسلامائزیشن کا ایک نظام وضا کیا ہے جو ملکوں میں بہت پھیل گیا ہے لوگ اس سے بڑے متاثر ہو گئے ہیں اسلامائزیشن جو موجودہ ڈھانچے ہمارے قوانین کے معاشی سیاسی ان کو ہم نے اسلامائز کر دینا ہے ان چیزوں کو ہم نے اسلامی بنانا ہے بھئی ان چیزوں کو آپ اسلامی کیسے بنائیں گے یہ چیزیں ہیں کیا اس کا مطلب ہے آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں یہ اسلامی نہیں ہے یہ تو آپ مان گئے نا کہ اسلامی نہیں ہے لیکن آپ کی رغبت ہے خواہش ہے محبت ہے نیک نیتی ہے کہ آپ اس کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دیکھو کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے پر کفر اسلامی کبھی نہیں ہوتا اس اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا کیونکہ کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا کافر بھی تو انسان ہے مسلمان بھی انسان ہے کافر بھی انسان हा? اللہ نے پیدا کیا ان سب کو یہ سب فطرت پر پیدا ہونے والے ہیں فطرت اللہ فتح اللہ صاح اللہ تعالی کا ایک نظام فطرت ہے اللہ تعالیٰ اس پر تخلیق کرتا ہے تو یہ جتنے انسان ہیں وہ چاہے کتنے بڑے غالب کافر کیوں نہ ہو منکر کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کے پیدا کرتا ہے تو ان کے لیے اسلام ہے دعوت ہے انبیاء آئے ہیں کہ کافر مسلمان ہو جائے گا لیکن اللہ کے نبیوں کی دعوت میں یہ چیز کہیں نہیں رہی کہ یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ جو جاہلیت کا کفر ہے معاشروں کے اندر جو پھیلے ہوئے نظام ہیں آپ ان کو ہی اسلامی بنا دیں تو میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے کافر مسلمان ہو جائے گا لیکن کفر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ کفر کو اللہ تعالی نے نہیں بنایا کفر کو انسانوں نے خود بنایا یہ شیطان کی طرف سے برائی ہوئی چیز ہے سمجھ آ گئی ہے کفر کبھی اسلامی نہیں ہو سکتا اس کے لیے تو قاعدہ ذابطہ یہ ہے کہ من پہلے کفر کا انکار کرو پھر حق کا اقرار کرو لا الہ الا اللہ پہلے باطل الہوں کی نفی اس کے بعد اللہ جو الہ برحق ہے اس کا اس بات یہ نظام ہے ضابطہ ہے اور یہ صرف چند عقیدوں کے مسئلے میں نہیں ہے یہ لا الہ کا جو بنیادی ضابطہ ہے یہ ہماری سیاسی میں بھی ہماری معاشیات میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت زبردست کتابیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے ہی توحید اسلام کے جتنے معاشی معاملات ہیں وہ سب توحید سے علوہیت سے وابستہ ہیں جتنے سیاسی معاملات ہیں وہ سب علوہیت سے توحید سے وابستہ ہیں جتنے حقوق کے مسائل ہیں حقوق العباد کے وہ سب توحید سے اور الوحیت سے وابستہ ہیں یہ بہت بڑا نکتا ہے جو سچی بات ہے اس وقت کے ہمارے علما بھی اس کے فہم سے قاصر نہیں سمجھتے ان چیزوں کو اللہ اکبر تو مصری اظہری یہ بڑے بڑے فلسفیوں نے ایسا فلسفہ ایجاد کر دیا کہ موجودہ جو ڈھانچے ہیں جو انگریز ہمیں دے کے گئے ہیں قانون کے نظام اجتماعی نظام ہیں بڑے اچھے بڑے معاشروں کے اندر مفید تو ان کے مقابلے کے اندر اگر آپ بنانا شروع کریں گے بڑی دقتیں پیش آئیں گی تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ نظام قوانین ہیں آپ ان کو ہی اسلامی قالب میں ڈھال لیں تو ڈالتے رہے بےچارے مصر کے پتہ نہیں کتنا لمبا وقت لگ گیا کبھی نہیں ڈھلے آج تک نہیں کوئی ڈھل سکا پاکستان میں بھی لگے رہے ضیاء الحق نے مجھے یاد ہے شریعت بینچ بنائے تھے پاکستان کے اندر جتنی ہائی کورٹیں ہیں نیک نیت تھا وہ بچارہ وہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر اللہ کی شریعت میں نافذ کروں تو اس کو کسی نے یہ فلسفہ سمجھا دیا تھا کہ آپ ایسا کریں جو موجودہ قوانین ہیں اور نظام ہے آپ ان کو اسلامائز کریں آپ ان کو اسلامی رنگ میں اسلامی کالم میں ڈھال دیں تو مجھے یاد ہے میں الحمدللہ کئی مہینے لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت کورٹ کے جج ہوتے تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا اس مسئلے کو اللہ تعالی نے اس شخص کا ذہن بہت کھلا کیا تھا تو میں نے تین مہینے اس بحث کو ہائی کورٹ کے اندر سنا میرے محترم بھائیو بات یہ ہے کہ آپ موجودہ ڈھانچوں کو اسلامی نہیں بنا سکتے کئی مہینے لگے رہے لگے رہے لگے رہے نہیں ہو سکتا آپ کرتے رہے نہیں ہو دنیا میں جہاں کہیں بھی ان چیزوں کی کوشش کی گئی ہے وہ کہیں بھی یہ چیزیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اللہ اکبر تو یہ اصول اسلام کے بنیادی جو اصول ہے نا وہ ان کے ہی خلاف ہے یہ ساری محنت اور ساری کابشی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ آپ ان کی اسلامائزیشن کریں یہ نیک نیت لوگوں نے یہ کام کیا تھا میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتا لیکن یہ اصول باطل ہے اور غلط ہے سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی ڈانچا کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر خلافت راشدہ کے دور میں کیا نظام تھا کیا معیشت تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی اس سلطنت حکومت کے اندر اس کو قائم کیا اسلام کا کیا سیاسی نظام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس کے اوپر ابو بکر و عمر قائم رہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تک یہ بارہ خلیفہ بنتے ہیں یہ ازالت الخفا میں انخلافت الخلفا یہ ان کی کتاب ہے بہت شاندار کتاب ہے ازالت الخفا انخلافت الخلافا تو اس کے اندر انہوں نے یہ بحث کر کے تاریخی طور پر یہ بات ثابت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے خلیفہ تھے عمر بن رحمت اللہ بارویں خلیفہ تھے تو اس عرصے کے اندر اللہ کی شریعت اپنے اصل پہ قائم رہی ہے سیاست کے اعتبار سے بھی معیشت کے اعتبار سے بھی دیگر اجتماعی تمام امور کے اعتبار سے یہ یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم رہا اللہ اکبر وہ کیا تھا آپ اس کو تسلیم کریں آپ اس کو قبول کریں آپ اس کو اختیار کریں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پھر یہ جو گلوبل ولیجن ہے اس کے اندر رہ کر آپ کو مشکلات ضرور ہوں گی آپ کے لیے مسائل تو بڑے بڑے ہوں گے پھر یا تو آپ ان مسائل سے مروب ہو کر اپنی ضرورت کی ضروریات کی بندگی کر کے ہاں جی اپنی ضروریات اور مسائل اور معاملات کو اہم قرار دے کر یا تو آپ اس کو کر لیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کا خوف خشیت اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جو اصل موجود ہے آپ اس کو قائم کر کے دیکھیں یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں ہاں یہ دنیا کو خوش کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں یا پھر اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس سے لازمی بات ہے بڑی بڑی زد پڑے گی آپ کی معیشت پر آپ کے معاملات پر بڑی مخالفت کھڑی ہو جائے گی کہ اس گلوبل ویلج میں آپ ایک ایسے خطے میں آپ پاکستان میں اللہ کے دین پر کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو دنیا نہیں برداشت کرے گی حملے بھی ہو سکتے ہیں بڑا کچھ ہو سکتا ہے بڑا کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو جرت کر لے اس کی مدد آسمانوں سے آتی ہے اللہ مدد کرے گا لیکن یہ جرت ہمارے یہاں ہے نہیں یہ جرت حکمرانوں میں نہیں ہے اور اس سے بڑا بگاڑ ہمارے علماء میں ہے ہمارے ان لوگوں میں ہیں جو سچے دین کے وارث ہیں دین کے وارث ہیں جنہوں نے رہنمائی کرنی ہے حکام کی حکمرانوں کی اصلاح کرنی ہے وہ بھی بگاڑ میں مبتلا ہو چکے ہیں تو یہ مل جل کر یہ سارا معاملہ خرابی کا بنا ہے اور شیطان کا نظام اتنا بڑا دھوکے کے اوپر مبنی ہے دھوکے صرف جاہلوں کو نہیں لگتے دھوکے علماء کو بھی لگتے ہیں وہ کوئی چھوٹا عالم نہیں ہے وہ شیطان اس نے ہر نبی کا مقابلہ کیا ہوا سمجھا گئی وہ بہت بہت تجربہ کار ہے جی تو ان کو بھی دھوکے دیتا اللہ اکبر تو جتنی بدعات ہیں اللہ مالا تعلم اس میں ساری بدعات آ جاتی ہیں اس کے اندر سارے مسلمانوں کے اندر رائج باطل نظام آ جاتے ہیں اس کے اندر ساری وہ قانون سازی کے ڈھانچے آ جاتے ہیں وہ سارے سلسلے اس کے اندر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے یہ شیطان تم سے کروائے گا اللہ اکبر ویداقی تب امان ضل اللہ فیلا اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کرو تم ماں انزل اللہ ہو جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قالو تو کہتے ہیں بل تب او بلکہ پیروی کریں گے ہم ماں اس کی الفینا کہ پایا ہم نے علیہ اس پر آبا انا اپنے باپ دادا کو اپنے بڑوں کو اولو الکانا آبا کیا اگر ہیں تمہارے باپ دادا تمہارے وڈیرے لا یا نہیں عقل رکھتے شعی ان کچھ بھی ولا یا اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں کچھ بھی نہیں ان کو پتا پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے اللہ پر ہاں یہ جو اس آیت کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے کیا ربط ہے شیطان نے نظام بنائے ہیں لوگوں کو اپنے دھوکے میں لیا ہے ہاں جی بڑے بڑے علم والے بڑے بڑے فہم والے بڑی وجاہتوں شخصیتوں والے ان کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر ہاں جی پھر لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں ان کی باتوں کو ان کی باتوں کو دین سمجھ لیتے ہیں ان کے وضع کردہ چیزوں کو نظام مان لیتے ہیں اور اس کی تابے داری کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اپنا فرض سمجھتے ہیں ہاں جی تو فرمایا کہ شیطان جہاں اور بڑے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ وہ باپ دادا کو بڑوں کو وڈیروں کو ہر معاشرے کے اندر کچھ شخصیات ہوتی ہیں وہ ان کو بت بنا کے کھڑا کر دیتا ہے جی لوگ ان کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے دین کو اس طریقے سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف آپ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی یہ کہتا ہے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اللہ کا رسول یہ کہتا ہے اللہ کی شریعت میں یہ چیزیں ہیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے کہ ہمارے بڑے تو یہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے ہمارے باپ دادا نے تو یہ سارا کچھ پیش کیا ہے تو آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم نہیں اس کو مانیں گے تو بل یہاں جو کہا ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا اتبا اللہ ہو اتباع کرو پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نادل کیا تو وہ کیا جواب دیتے قالو کہتے ہیں بل نہ بل بل سے کیا مراد ہے کہ نہیں بھائی ہم ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ غلط فہمی میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ سمجھ اور عقل اور فہم اور فراست میں اس معیار پر ہی نہیں ہے جس پر ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے ہمیں ورثے میں ان سے یہ سب کچھ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے بالمقابل دنیا میں ایک پورا نظام ہے جو وڈیروں پر بڑوں پر شخصیات پر یہ ان کی فہم و فراست پر ان کے بیان کردہ فلسفوں پر یہ ایک پورا نظام دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے تو لوگ پھر ماننے کی بجائے یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے بڑے یہ کہتے تھے کیا تم ان سے بڑے ہو کیا تم ان سے زیادہ جانتے ہو یہ شیطان کے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے بعض انسانوں کو انسانوں میں سے شخصیتوں کو وہ بت بنا کے کھڑا کر دیتا ہے ان کا احترام اتنا زبردست ہوتا ہے کہ احترام ہر دل کے اندر موجود ہوتا ہے شیطان اس احترام سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کا رخ دین کی طرف موڑ دیتا ہے تو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانیں گے بل بل ہم کیا مانیں گے نہ ہم اتباع کریں گے ہم پیروی کریں گے ماں الفا البا انا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم نے اپنے بڑوں کو جس کے اوپر پایا جس دین پر جن چیزوں پر جن نظاموں پر ہم تو انہیں کو تسلیم کریں گے آپ, آپ یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں یعنی یہ تومت لگائی جاتی ہے کہ آپ یہ نئی چیزیں لے کے آ میرے بھائیو آج بگاڑ اتنا ہے آپ حق بیان کریں نا تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ نئی چیزیں کہاں سے آ, لے آئیں جب برائی عام ہو جائے جب شرک عام ہو جائے تو اللہ کی توحید کی دعوت عام لوگوں کو ایک اجنبی سی لگنے لگ جاتی ہے ہاں جی ایک نئی چیز لگنے لگ جاتی وہ کہتے ہیں آپ ہاں یہ حالانکہ توحید اصل ہے دین اصل ہے آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک یہی اصل ہے لیکن معاشروں میں بگاڑ جب پھیلتا ہے وہ اپنے دائرے میں لے لیتا ہے سب لوگوں کو معاشروں کو تو وہ چیز اسی لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ کہتے تھے یہ سابی ہے سابی کس کو کہتے ہیں بے دین یہ میں نے آپ کو پڑھایا نا ہاں اسے آ چکا ہے یہ تو وہ مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑی بڑی تہمتیں لگاتے تھے ایک تہمت یہ لگاتے تھے کہ سابیہ بھی دین ہے اور بھائی دین تو وہ ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے تو آپ تو اپنے باپ دادا کی نفی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں یہ نہیں میں کہتا کہ وہ دشمنی میں کر رہے تھے وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے قریش کے لوگ بڑی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن جو مخالفت تھی نا ان کی مخالفت اس بنیاد پر تھی کہ آپ تو ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس پر ان کو تعجب ہوتا تھا اس تعجب کو وہ انکار کی بنیاد بناتے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کھڑے تھے آج بھی لوگ نبی سے تو محبت کرتے ہیں اسلام سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ صحیح اسلام جو اللہ کے قرآن میں ہے اور صحیح دعوت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آپ اس کو پیش کریں عام معاشروں کے اندر لوگ کہیں گے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں، لوگ اس کو اچمبا سمجھیں گے اس کو عجیب چیز سمجھیں گے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین کے مخالف ہیں وہ نبی کے دشمن ہیں وہ رسول کے دشمن ہیں وہ کتاب کے دشمن وہ سب محبت کرتے لیکن معاشروں میں بگاڑ پہلی اتنا جاتا ہے اسی کو اصول بنا لیا جاتا ہے اسی کو دین بنا لیا جاتا ہے اور جب اس کے اندر آپ حق پیش کریں تو آپ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ نئی چیز لے کے آ یہ تو عجیب چیز لے کے آ گئے اللہ ان اناظہ لشیون عجاب مکے والے کیا کہتے تھے کہ دیکھو کتنی تعجب کی بات ہے اناذا عجاب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ کہتے ہیں اکیلا رب بھی ہے جو سارا کام کر رہا ہے پیدا بھی اسی نے کیا ہے نظام چلا بھی وہی رہا ہے ہر حرکت کو کنٹرول اللہ کر رہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس پورے نظام کے چلانے میں ہاں یہ سارا کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو وہ کہتے تھے اجالل آلیہ الحم واحدہ کمال ہے بھائی یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہتے یہ, یہ کیا بات کر رہے ہیں ہاں جی یہ کہتے ایک ہی لا ہے یہ ایک ہی سارا کچھ کر رہا ہے بھائی ہم،, ہم ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے ہاں وہ بڑا ہے وہ بیٹھا ہے اوپر اس نے چھوٹے چھوٹے جتنے ہیں نا وہ اپنے وزیر مشیر بنا لیے اپنے اختیارات ان کو تقسیم کر دیے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے یہ لات منات عزہ حبل فلاں فلاں فلاں یہ سارے کے سارے نظام کائنات چلا رہے ہیں بالکل جو ہندوؤں کا تصور ہے ایک رام کا تصور ہے ان کا پھر آگے رام کے بعد انہوں نے آگے اپنے دیویوں دیوتاؤں کے بڑے وسیع و عریض سلسلے قائم کیے اختیارات کو تقسیم کیا ہے اور ہر کسی کو ایک ڈپارٹمنٹ سونپ دیا ہے وہ سمجھتے ہیں جس طرح انڈیا کی حکومت چلانی ہے ایسا ہی دنیا کا نظام چلانا ہے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنے وزیر بنا لیتا ہے اختیارات کو تقسیم کرتا ہے ڈپارٹمنٹ بنا دیتا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے اختیارات کے ساتھ نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ سارا ایک جو ہے وہ سب کو سب کی نگرانی کرتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا نظام بھی اسی دنیا میں ایسا ہی ہے بند جیسا وہ بچارے یہ کہتے تھے مکے والے بھی یہی کہتے تھے جتنے مشرقین دنیا میں آئے ہیں وہ سب یہی سوچ رکھتے ہیں اللہ اکبر تو وہ کیا کہتے تھے مال فینا علیہ الحب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اب الباخل او بھائی ان کے پاس شریعت ہے اللہ کے اتنے نبی ہیں ان کے ان کی شریعتیں ان کی کتابیں بتاؤ جن کی باتیں تم کر رہے ہو ان کے پاس کوئی شریعت کوئی کتاب کتاب کا علم نبی کی کتاب کوئی ہے چیز ان کے پاس ہے ہاں جی یا تمہارے جو بڑے باپ دادا جن کے تم کہہ رہے ہو یہ سب بت پرستی ان سے آئی ہے یہ ساری اوہام پرستی ان سے آئی ہے یہ رسم و رواج جو ہم نے معاشرے کے نظام بنا رکھے ہیں رسم و رواج پر مشتمل نظام جو وضع کیے جاتے ہیں اللہ کی شریعت کے خلاف ماں باپ نے جو مقرر کر دیا فرمایا کیا یہ سب کچھ اللہ نے نادل کیا تھا کیا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی انہوں نے اللہ کی ہدایت نافذ کی تھی جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تمہارے باپ دادا بھی غافل تھے اس ساری ہدایت کے اللہ تعالیٰ کی نادل کردہ شریعتوں سے تو پھر آپ ہمیں بھی اس کا پابند بنانا چاہتے اپنی غلطی تسلیم کرو کہ تمہارے باپ دادا کے پاس بڑوں کے پاس اللہ کی شریعت نہیں تھی انہوں نے اپنے رسم و رواج کو دین بنا لیا تھا اپنی اوہام پرستی کو دین گھڑ لیا تھا اور انہوں نے یہ بت پرستی اور یہ نظام پیش کر لیا ہے تو یہ کوئی اللہ تعالی کی طرف سے نادل ہونے والی ہدایت پر یہ کچھ نہیں ہے تمہارے باپ دادا نے جو کچھ پیا اس کو دین نہیں کہتے نہ ان کے پاس ہدایت نہ ان کے پاس اور جو ہدایت سے محروم ہے وہ عقل سے بھی بات. یہ عیسائیت میں ایک بہت خوبصورت نکتا ہے بھائی اس کو یاد کرو نوٹ کرو لا كقلون شی ان بلا دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے اور معنی اس کا کیا ہے کہ جس کے پاس آسمان کی ہدایت ہوگی صحیح عقل کا استعمال بھی اسی کے پاس ہوگا عقل تو سب استعمال کرتے ہیں یہ جتنے نظام فلسفے بنے ہیں یہ عقل پر ہی بنے ہیں ہم اکبر لیکن بگاڑ کیوں ہے خرابیاں کی ہیں کیوں ہیں ان نظاموں کی وجہ سے فساد کیوں ہے اس آیت میں وہ بات واضح کی گئی ہے جو عقل اللہ تعالیٰ کی شریعت سے وابستہ نہیں آسمان سے نادر ہونے والی ہدایت سے متعلق نہیں ہے وہ بظاہر عقل ہی ہے عقل تو سب کو اللہ نے دی ہے سب کو دیا لیکن اس کا استعمال تو اللہ کی شریعت کے مطابق ہی صحیح ہوگا جو اللہ کی شریعت کے مطابق جس عقل کا استعمال اللہ کی نادل کردہ وہی کے مطابق جس عقل کا استعمال نہیں ہوگا وہ کبھی صحیح نہیں ہوگا کبھی انسانوں کے لیے مفید نہیں ہوگا یہ بات ہے اچھا پھر ایک اور بات یہاں دیکھو لا یا نا یہ شی کا جو اضافہ کیا گیا نا اس میں بہت بڑا معنی ہے لا یا شی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے محروم ہے وہ کچھ بھی حیثیت نہ شعی کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں اس کو آپ کچھ بھی نہ سمجھیں تو سچی بات ہے یہ جتنی دانشوری دنیا میں چل رہی ہے جن دانشوروں نے آج دنیا کے نظاموں کو بنایا اور چلایا دنیا کے میڈیا پر وہ بیٹھے ہیں اور دنیا کے نظاموں ضابطوں نصابوں کو تجویز کرنے والے معاشروں کی تربیت کرنے والے یہ یہ اللہ کی شریعتوں کے بالکل محروم لوگ لا یا اکیلون دنیا تو سمجھتی ہے یہ بہت بڑے بڑے دانشور ہیں یہ بہت بڑے بڑے نظام وضا کرنے والے اور دنیا کو چلانے والے ہیں حقیقت میں وہ اس عقل سے کورے ہیں جو اللہ کی ہدایت اور شریعت کے مطابق دنیا کے اندر فائدہ دیتی ہے جو عقل اور جو صحیح کام کرتی ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے جتنا فساد ہے آج ان دانشوروں کا پھیلایا ہوا ہے ان کے نظاموں کا چلایا ہوا سرمایہ دارانہ نظام نے جو مغرب نے وضع کیا اس کی بنیاد تو یہودی فلسفے ہیں سرمایہ دارانہ بنیاد یہودی فلسفے ہیں لیکن ان کو چلایا مغرب نے ہے صلیبیوں نے ہے اس کے اندر رنگ انہوں نے بھرے ہیں اللہ اکبر جتنا بگاڑ ہے جتنا فساد ہے اور جتنا حقوق کا غصب ہے بڑے چھوٹے پر جتنا ظلم کر رہے ہیں معاشروں کے اندر طبقات میں جتنی کشمکش برپا ہے جتنا ظلم ہے وہ سب کے سب ان کے نظاموں سے وابستہ ہے ان کے نظام ان دانشوروں کا کیا دھرا ہے تو حقیقت بات یہی ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو اس کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ دنیا میں آج ان کو اتنی بڑی بڑی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ اللہ تعالی کی ہدایت شریعت اس کے مقابلے میں بے قیمت ہو گئی ہیں اسی لیے دنیا آج فساد اور ظلم کی آمادگاہ بنی ہے یہ, یہ دعوت ہے ان آیات کے اندر